فیض القدیر نامی کتاب کی چوتھی جل صفح نمبر دو سو چوہتر میں امام سفیان فوری رحمہ اللہ کا یہ قول مذکور ہے لو بالحق یہ بہت عجیب بات ہے اور تجربات سے ان کے ہاں یقیناً ثابت ہوئی ہے تبھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی عالم شخص اس کے دوست بہت زیادہ ہیں جس کو آج کل فین اور فالوور کہا جاتا ہے کہ اس کے چاہنے والے بہت ہیں اور اس کی باتوں کو سننے والے بہت ہیں دیکھیں نیٹ میں ان کے بیان کو جو ہے پچاس ہزار لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے جب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی عالم اس کے دوست زیادہ ہیں فعالم عنح مخلط تو آپ جان لیں کہ وہ گڑبڑ کر رہا ہے قابل حق لاگ گد ہو اس لیے کہ اگر وہ حق کہتا تو لوگ اس سے نفرت کرتے لیکن میرے بھائیو یہ قاعدہ قانون کلی نہیں ہے کسی بھی انسان کی کوئی بات قانون کلی نہیں ہے یہ بات واضح رہنی چاہیے کسی بھی انسان کی کوئی بات قانون کلی نہیں ہے اس لیے کہ ایسے بہت سے علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور جو چلے گئے ہیں اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اطا فرمائے کہ کروڑوں کے حساب سے لوگ ان کے بیانات سنتے تھے اور آج بھی سنتے ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے اور وہ حق کہتے تھے لیکن یہ بات اس ماحول کے لیے ہے جب حق بات اتنی عجیب ہو جائے گی اور غریب ہو جائے گی کہ لوگ نہیں کہہ پائیں گے تو اس وقت جیسے کہ ہمارے زمانے کا ماحول بھی تقریباً ایسے ہی ہے کہ وہ شخص جو گما پھرا کر اگرچہ مگرچہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے اس سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں اور اس کے دوست بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں کہ یہ سیاست نہیں سمجھتا ہے یہ حکمت نہیں سمجھتا ہے لوگ کدھر جا رہے ہیں اور یہ کدھر جا رہا ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں اور تنقیدیں اس پر ہوتی ہے لیکن پرواہ نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ سفیان سوری رہی اللہ یہ تابعین میں سے ہے اور انہوں نے جو حالات دیکھے ہیں ان حالات اور تجربات کی روشنی میں انہوں نے یہ بات کی ہے پہلی صدی کے لوگ ہیں اور ہم پندرہویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہاں سے بات کہاں پہنچ گئی ہے اس لیے آپ حضرات اس جملے کو یاد کر لیں تاکہ آپ جو بھی بات جانتے ہیں اسے کہتے ہوئے نہ ڈریں. کہ اگر ہم یہ بات کہہ دیں گے تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے ہونے دیں کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کسی عالم کو دیکھیں کہ اس کے دوست بہت زیادہ ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ گڑبڑ کر رہا ہے خلط ملط اور ملاوٹ میں مصروف ہے لاننا و لونا تو قابل حق اس لیے کہ اگر وہ حق بات کہتا لوگ اس سے نفرت کرتے تو آپ ڈٹ کر حق بات کہیں پرواہ نہ کسی کی لیکن حق طریقے سے اور حق مقام پر اور حق اسلوب سے یہ بات بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے اور ہم سے بھی اس طرح کی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں ہم بھی انسان ہیں لیکن یہ قانون ہے کہ آپ کوئی حق بات کہتے ہیں تو حق طریقے سے کہیں حق مقام پر کہیں آپ کوئی بھی حق بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسلوب کو دیکھیں اور مقام کو دیکھیں اور وقت کو دیکھیں مثال کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے ہماری والدہ شریفہ جو ہے یہ ہمارے والد صاحب کے کیا ہیں بیوی ہے یا نہیں ہے اور ہمارے والد صاحب ہماری والدہ محترمہ کے کیا لگتے ہیں شوہر اور اگر اب ہم آئے ہیں بڑے حق بات کہنے والے گھر میں داخل ہو کر ہم نے یہ کہا ہے اوے میری ماں کے شوہر تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس حق بات کے کہنے کے کیا انجام ہوتے ہیں اور کیا نتائج ہوتے ہیں تو بات حق ہے لیکن طریقے سے کہنی چاہیے لیکن اس بات کا حق مقام بھی آ سکتا ہے وہ کب مثال کے طور پر آپ کسی شہری عدالت میں حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کافروں کی عدالتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا نام جو ہے محمد بن احمد ہے تو احمد آپ کے کی کیا لگتے ہیں تو آپ کہیں گے میرے باپ لگتے ہیں اور پھر آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ احمد اس خاتون کے کیا لگتے ہیں تو آپ کہیں گے اس خاتون کے شوہر ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ماں نہ ہو یعنی آپ ان سے پیدا نہ ہوئے ہوں آپ کی ستیلی ماں ہو تو آپ تو یہ تو نہیں کہہ سکتی میری ماں ہے اس لئے کہ عدالت میں تو آپ نے بات صاف سا صاف کرنی ہے نا آپ کی ماں تو بطور احترام ہے وہ لیکن حقیقت میں تو آپ کی ماں نہیں ہے نا آپ یہ کہیں گے کہ یہ میرے والد صاحب کی بیوی ہے اور میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے یا میری والدہ دوسری ہے بات ٹھیک ہے یا نہیں تو آپ وہاں پر کہہ سکتے ہیں یہ بات لیکن آپ گھر میں آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ابو کی بیوی بات غلط نہیں ہے طریقہ غلط ہے تو اس لیے میرے دوستو ہمیں حق بات کہتے ہوئے حق اسلوب حق مقام اور حق وقت کا تعین کرنا چاہیے وقت گزرنے نہ دیا جائے اس لیے کہ جب وقت گزر جائے گا پھر آپ اس بات کو کہیں گے تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر جس وقت یہاں جہاد پاکستان کی ابتدا اور آغاز آغاز تھا تو اس وقت بہت سارے لوگ پاکستانی فوج کے لیے ہمدردی دکھاتے تھے یہ لمبی فہرست ہے لیکن بعض حضرات جو ہیں ان کے خلاف ڈٹ کر اور کھل کر بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرے تو ان پر تنقید ہوتی تھی لیکن وقت گزرتا گیا لال مسجد کا واقعہ ہوا تو سب نے ہی وہی باتیں کرنی شروع کی جو پہلے دوسرے کرتے تھے تو وقت وقت کی بات بھی ہوتی ہے لال مسجد کے واقعے کے بعد تو ویسے ہی رائے عام اس طرف ہو گئی تھی تو آپ شامل ہو گئے تو کوئی نئی بات نہیں ہوئی بات تو تب ہے جب آپ غربت اور اجنبیت کے زمانے میں کوئی حق بات کہیں کہ پوری دنیا ایک طرف ہے اور آپ دوسری طرف ہیں اور حق بات کر رہے ہیں بات تب ہے اور تب ہی انشاءاللہ آپ کو پچاس صحابیوں کا اجر ملے گا انشاءاللہ غربت کے زمانے میں اجنبیت کے زمانے میں جو بات کہی جاتی ہے اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے بات سمجھ رہیے۔ اس لیے ریاما کے ہمار ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے را عامہ تو آپ نے ہموار کرنی ہے آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ نئی لوگ ابھی اس بات کو ہزم نہیں کر پائیں گے بھائی لوگ یہ ہزم نہیں کر پاتے کسی بھی بات کو آپ بات کریں کریں کریں اور ایک دن انشاءاللہ وہ اللہ ہضم کر لیں گے شروع شروع میں حقبات سخت ہوتی ہے ہر وقت سخت ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ لوگ سمجھتے جاتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کی تو شروع میں کتنی مشکلات ہوئی لیکن جس وقت آپ علیہ السلط آخری خطبہ ارشاد فرما رہے تھے حجت الوداع میں کتنے ہزاروں لوگ آپ کے خطبے کو سن رہے تھے یہ تو پہلے دن نہیں ہوا تھا نا تو میرے دوستو وقت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور وقت پر بات کر دینی چاہیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کب رائے عما ہموار ہوگی اس کے بعد ہم بات کریں گے نئی ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے حق بات کہنی چاہیے ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میری گردن پر تلوار رکھ دے اور کوئی حق بات میں جانتا ہوں تو وہ میں ضرور کروں گا تاکہ مرنے سے پہلے پہلے کہہ دوں دیکھیں حق بات کہنے کا جذبہ یہ ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس آسمان کے نیچے ذر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کوئی نہیں ہے من رضی اللہ عنہ یہ حدیث ہے او کا مقال علی صلاحت والسلام کہ اس نیلی چھتری تلے ذر سے زیادہ سچی بات کہنے والا کوئی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وان جمعی صحابہ تو امام فوری رحمہ اللہ جو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کسی مولوی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دوست بہت زیادہ ہیں تو آپ پریشان نہ ہو اس پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ حق بات نہیں کرتا ہوگا اگر وہ حق بات کرتا تو لوگ اس سے نفرت کرتے تو آپ ان باتوں سے پریشان نہ ہو کہ بعض دینی جمہوری تنظیمیں ہیں عجیب بات ہے دینی بھی اور جمہوری بھی ہے آگ اور پانی کو ماشاءاللہ اللہ مولوی صاحب نے جمع کیا ہے کفر اور اسلام کو ماشاءاللہ اللہ مولوی صاحب نے جمع کیا ہے اور آپ ان کی گہری سیاست کو آپ نہیں سمجھتے آپ چھوٹے بچے ہیں کل کے بچے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں تو مولوی صاحب نے چونکہ آگ اور پانی کو جمع کیا ہے بکری اور بھیڑیے کو جمع کر دیا ہے اور ظلمات اور روشنیوں کو جمع کر دیا ہے یعنی اسلام اور جمہوریت کو جمع کر دیا ہے پیشاب اور دودھ کو ایک ہی بالٹی میں جمع کیا ہے ماشاء اللہ کیا سیاست ہے تو آپ ان باتوں سے پریشان نہ ہوں کہ آپ کل کے بچے ہیں اور ایک ایسے مولوی کے خلاف بات کرتے ہیں جس کے پچیس لاکھ متبعین ہیں پورے علاقے کے لوگ سب کے سب ان کی بات مانتے ہیں اور آپ ان کے خلاف ورزی کر رہے ہیں پرواہ نہیں ہے آپ اگر حق پر ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ سب کچھ ہے اس کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے ایمان اور ایقان ہم سے یہی طلب کرتا ہے کہ ہم پرواہ نہ کریں لوگوں کی اکثریت کو دیکھ کر کہ ایک ایسے مولوی صاحب ہیں کہ اس کے بہت زیادہ مریدین ہیں اور فالوور ہیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے آپ حق بات کہیں اور کہیں کہ یہ جمہوریت ہے یہ غلط ہے یہ کفر ہے چاہے اسے جتنی بھی بڑی پگڑی باندھنے والا مولوی کیوں نہ کرے چاہے ہزاروں لاکھوں کے اعتبار سے دوسرے حضرات اس کی اتباع کیوں نہ کرتے ہوں اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ان کی باتوں میں ملاوٹ آپ کو خود بخود نظر آ جائے گی کہ ترخم بارڈر کے اس پار جہاد ہوتا ہے اور اس پار فساد ہوتا ہے اس لیے کہ پاکستان شریف ان کا ملک ہے اور افغانستان شریف بچارہ غریبوں کا ملک ہے اور وہاں جو لوگ مرتے ہیں وہ تو ایسے بھی پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں ان کے مرنے سے کیا ہوتا ہے اور پاکستان شریف میں آپ لوگوں کو مارتے ہیں یہ تو نواز شریف کا ملک ہے شہباز شریف کا ملک ہے تو راہل شریف کا ملک ہے تو شریفوں کا ملک ہے اس میں آپ کیسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور جہاد کہتے ہیں تو یہ ملاوٹ ہوئی یا نہیں ہوئی ترخم کے اس پار تو جہاد ہے اور اس پار فساد ہے اور آپ جب اس مولوی کے خلاف ورزی کریں گے جو کہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں مسلح جد جہد کی ہرگز اجازت نہیں تو آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو اس کو کیا پتا ہے یہ کیا سیاست کو جانتا ہے اور ہزار قسم کی تنقیدیں اور باتیں آپ سنیں گے تو آپ کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ آپ غریب ہیں ان کے درمیان اجنبی ہیں اور تنہا ہیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی اور جہاں آپ نے جانا ہے انشاءاللہ وہاں آپ کا اچھا استقبال ہوگا جیسے کہ اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے اس میں یہ روایت مذکور ہے